ان کا سوال یہ ہے حضرت صاحب کہ کیا ایسا کہنا جائز ہے السلاۃ السلام علیکم یا رسول اللہ اور اسی طرح یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ کہنا کیا جائز ہے کسی نے انہیں بتایا ہے کہ اس طرح کہنا بدت ہے معذر اللہ اس بارے میں ذرا بتا دیجئے جی شکریہ منیل بھائی بدعت تو وہ ہوتی ہے جو آقا کے دور میں کام نہ ہو تو کیا آقا کے دور میں صحابہ پیارے آقا کو کس طریقے سے بلاتے تھے یقیناً یا رسول اللہ کہتے تھے ہر حدیثی میں آتا ہے کہ وہ یا رسول اللہ کہا کرتے تھے یا نبی اللہ کہا کرتے تھے یا حبیب اللہ کہا کرتے تھے جس بھی آپ حدیث کی کتاب کو اٹھائیں گے جب صحابہ اگر ہوتے تھے تو اسی طریقے سے عرض کرتے تھے تو یہ کم کم کا ادھر تو نہ ہوا کیونکہ آقا کے دور میں ہوں گے ان لوگوں کا عجیب مسئلہ ہے کبھی کوئی کام کریں تو کہتے ہیں یہ کہ آقا کے دور میں نہیں ہوا اس لیے کرنا منع ہے اور جب یا رسول اللہ کی بات آتی ہے یا حبیب اللہ کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ آقا کے بعد نہیں ہوا اس لیے کرنا جائز نہیں ہے یہ کیا مسئلہ کبھی تو کہتے ہو کہ جو کام آقا کے دور میں نہ ہو وہ کرنا بھی رہتا ہے اور یارسولہ آکا کے دور کہتے ہیں اب آقا زندہ صحبا کہتے تھے آقا کے بعد کہنا جائز نہیں تو بھائی جب آقا کے دور ہیں یہ طے ہو گیا کہ آپ کو یارسولہ کہنا تو آقا کی زار آپ یارسولہ کہنا جائز نہیں اگر کہاں بھی ہوتا اگر کسی صحابی رسول نے کہا بھی ہوتا تو وہ کوئی صحابی ہوتا تو پھر بھی اس پا یعنی جو بہت ہی وہ موقع تھا لیکن صحابہ خود بھی بات کہتے رہے چودہ صدیوں تک آپ کسی مدع علیہ امام کا نام لیں تو ہم اسے دکھا دیں گے اس نے یارسو رہا یا حبیب اللہ رہا صحابہ سے لے لکیب اتنے ٹہنیا تک یہ مدافع نہ لے رہا اتنے ٹہنیا کے بعد چاند سال اقلاب ہوا پھر وہ مٹ گیا اس کا فتح بھی مٹ گیا اور اس وقت اب پھر لو کہہ دے جب تک محمد عبد الوافق بھی پیدا نہیں ہوا اس کے بعد یہ ایک خلافی مسئلہ ہو گیا پہلے کوئی خلاف نہیں تھا عرا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود حکم فرمایا کہ مجھے اللہ کے ساتھ پکارو اللہ نے کہا اللہ نے پکارا اور وہ آقا نے وہ دعا واقع تاکہ امت کے لیے قائم و دائم رکھ دی السلام علیکم ائن اب یہ ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے اے رسول اللہ اے اللہ کے بھی آپ پر سلاف آغاز کے سیری یہ بات ہے کہ جو نماز میں عبادت ہے نماز سے سلام پھیرنے بعد بدت ہو جا رہا ہے ادینا طیبہ جائیں تو پھر کے وہاں دیوبندی ہو وہابی ہو سنی تو الحمد ہر گئی پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہاں پڑھنا جائز مگر نبی شی میں پڑھنا جگہ وہ کام کیا وہ دید ہے جو شر بدلنے سے بدل جائے کہ مدینہ میں جائز ہے پاکستان میں نجائز ہے نبی اکرم کے دور جائز تھا بعد میں نجائز ہے یا یہ بعد میں جائز ہے نبی اکرم کے دور میں نجائز تھا کیا یہ نماز میں جائز ہے بعد میں جائز جو جائز ہے وہ دنیا کے ہر کونے پر جائز ہے اور جو ناجائز ہے وہ دنیا کے ہر کونے پر نہ مثلا مثلاً شراب پینا حرام ہے دنیا کے کسی خطے پہ چلے جائیں حرام ہی رہے گا نماز بدلنی فرض ہے دنیا کے کسی خطے پہ چلے جائیں فرض ہی رہے گا اب یہ تو نا کہ شہر بدلنے سے کام بدل جائیں دور بدلنے سے کام بدل جائیں ہمارا دین قیامت تک لیے ہے اور یہ رحمت تک کے لیے ایسے ہی قائم رہے گا تو یارخلا صاحبہ نے کہا آقا نے خود حکم فرمایا حضرت رضی اللہ ہماری ویب سائٹ پہ با حوالہ موجود ہے سیاستہ میں ہے ٹوی میں ہے ہے ابن میں عیسائی کی املیا میں امل نیلا میں اسی طریقے سے صحیح نے خلامہ میں ہے, میں، میں ہے،, میں ہے، موجم کبیر میں ہے موجم صغیر میں ہے اور اسی طریقے سے اور بے شمار پتلے حدیث میں باسنت صحیح کہ آکا کریم سلطر نے ارشاد فرمایا جب تجھے کوئی مشکل پیش آئے تو نماز پر وضو کر اس کے بعد نماز پڑھ سلام تیرنے کے بعد یوں ارگ کر اللہم انی میں کابا تو لئی کا بے نبی کر رہا یا محمد تو بے کا علا اور اے پیارے آقا پہلے رب سے کر باری تالا میں تیری بارگاہ میں تیرے رسول کے سیدھے سے پیش ہوتا ہوں اے پیارے آقا یا محمد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آگ کو لے کر آج کے تبصر سے, سے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہوں تاکہ اللہ میری یہ حاجت پوری کر دے سینا عبداللہ ابن عمر سے بھی روایت ہے سینا عبداللہ ابن اکن سے بھی روایت ہے کہ جب سینا عبداللہ ابن عمر کا پاؤں ہو گیا تو کسی نے کہا کے قرب حد سب سے جو تجھے پیارا ہے اس کا نام لے تو انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام بخاری نے اس کو اللہ عبد میں نقل کیا امام ابن امن الوملہ میں نقل کیا اسی طریقے سے یعنی دیگر کتابوں میں بھی یہ بھی جو ہے وجود ہے تو صحابہ یاس اللہ یا کہتے تھے حضرت نان علی بن حسین نان زین العالدین کا مشہور نت ہے تو کہاں دمشق میں وہ پکا رہے ہیں یا رحمت اللہ عالمین کہ رہے ہیں اس کے بعد آئیے تو عنا مشتحدین نے بھی یارس اللہ کہا اس کے بعد آئیے تو جتنے بھی علمائی کرام ہیں سب پیغہ پیش کرتے ہیں تو یہ الحمدللہ رب العمین جو ہے قرآن و سنت صادر ہے لہارا اس پر اعتراض کرنا یہ ہے صحابہ نے کبھی اعتراض نہیں کیا کسی صحابی نے یہ اعتراض نہیں کیا ہاں یا کوئی دکھا دے جس سب سے پہلے برہمادیوں نے کیا دیوبندی نے کیا تو اس سے سازدار ہے کہ اس کا پڑھنا جدت نہیں بلکہ اس کا انکار ودت ہے اور اس پر پتہ لگانا بدت ہے دکھاؤ کسی شادی نے کہا ہو اللہ کہنا ہے شرک ہے کسی تادی نے فتوا دیا ہو کہ یارفلہ کہنا بدت ہے شرط ہے کسی تبر آدی نے فتوا دیا ہو کہ امام نے فتوا دیا نہیں سب سے پہلے انہیں کہہ اور اس کے بعد محمد عبد الواحد نئی اور ان کی ناجائز ذریت نے یہ فتوا دیا شمار صحابہ رام آز اللہ ان کو انہوں نے کافر مشرق تاکہ گران دیا کہہ لیا تو ایک ناجائز کہنا بدت ہے ایک عمل بدت نہیں ہے زیادہ دلائل چاہیں گے تو ہماری ویب سائیڈ پہ ہماری بہن نے لکھا تھا خزان نے مرحرہ شریف میں وہ لنک میں چیک کر لیا جا رہا ہے ان زیادہ دلائل بھی آ, آ جائیں گے مل جائیں